درس درسانی ورباً طریقہ کو دیکھیے ابھی حد درسانی ارباون یعنی بیالیسواں سبق ٹھیک ہے سبق اس کے اندر الفعل الماضی جب ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درس کے اندر اس سبق کے اندر جی اس درس کے اندر اور اس سبق کے اندر کیا ہوگا فعل ماضی کے سیرے استعمال ہوں گے کیا ہوگا سیرے استعمال ہوں گے ایک اور ساتھ ساتھ میں لکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک جا رہا ہوں نا میں ٹھیک بتا رہا ہوں جی تو واحد کے سیرے استعمال ہوں گے ایک تو پھیلے ماضی کے سیرے استعمال ہوں گے اور ساتھ ساتھ ات المیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد کے سیرے استعمال ہوں گے فیل ماضی واحد کے سیرے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جی یس الاست و خالدن اس شروع میں ظاہر سی بات ہے کہ بات کو تمہید بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے ہمیشہ سے مزارے کا کسیرہ استعمال کیا اگرچہ اس سبق کے اندر ماضی کثیر استعمال ہوتے ہوں جی یس الستاد و خالدن استاد خالد سے پوچھتا ہے یہ سوال کرتے ہیں استاد ماضا فعال تم نے کیا کیا صبح میں ماذا ذا فعل کی جی. ماذا فعلت ماذا فعلت تو نے کیا کیا متصیغه ہے ہے اگر تو نے کیا کیا, کیا فالسباح صبح میں فيجيب خالد خالد جواب دیتا ہے وہ یقول کہتا ہے کہ یا سیدی میرے آقا میرے محترم انت فالسحر الباكر میں صبح سویرے بیدار ہوا وتوزع تو اور میں نے گھر کی طرف اپنی کتابوں میں بھی تصحیح کر لیجیے اگر کسی کے پاس الا نہ لکھا ہو سم مراجا تو پھر میں گھر کی طرف لوٹا و تنا ولطل میں نے ناشتہ کیا ٹھیک ہے نا پھر میں نے کیا کیا ناشتہ کیا میں کیا ہے، فطور ناشتہ, ناشتہ کھایا کیا کہیں گے اردو کا ترجمہ ویسے ہی کریں گے وہ اخرب بھی اور میں نے اپنی کتابیں لی میں نے اپنی کتابیں پکڑی میں نے اپنی کتابیں لی ابھی وہ امی اور سلام کیا امی ابو کو مدرسہ اور مدرسہ کی طرف آ گیا استاد تو مدرسے میں ہی تھا اسکول میں ہی تھا اس نے پوچھا کہ تم نے صبح کیا کیا تو کہتے میں نے یہ کیا کہ میں صبح سویرے وضو کیا مسجد میں گیا وہاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر وہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کی پھر میں گھر کی طرف آیا پھر ناشتہ کیا اور اپنی کتابیں لی امی ابو کو سلام کی اور اسکول میں پہنچایا اب وہی محمود جی یا محمود متاف صبح محمود تم کب بیدارو تم بیدار ہوئے ہیں؟ یعنی صبح کب بید سم سمیات اذان الفجرے کیا تم نے فجر کی اذان سنی سمیات اذان الفجرے جی میں نے اذان سنی اے نہ صلی تم نے فجر کی کہاں پڑی الفجرہ اے نہ کہاں پڑی ہم. یعنی ایفل مسجد ایمال جماعت ای جماعت کام ہوتی مسجد میں ہوتی ہے حل تلوت القرآن الكریمہ کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نعم تلوت القرآن الكریمہ جی ہاں میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ماذا شربتا فی الصباح تم کیا پیا صبح میں شربتو لبان میں نے دودھ پیا سبحان اللہ وماذا اکلتا فی الفطور اور تم نے ناشتے میں کیا کھایا کل تو خوبزن و اور پراٹھا کھایا کیا کہتے ہیں اس کو؟ روٹی اور انڈا کھایا روٹی اور انڈا خبز روٹی کو کہتے ہیں چپاتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا نام ہے اس کا بہ انڈے کو معذرت کے ساتھ ایک منٹ کے لیے میں صرف اوے ہوں اس کے بعد ملتے ہیں ایک منٹ کے لیے صرف رحمۃ اللہ وبرک جی تو و بیزن میں نے کیا ہے چپاتی اس کے بعد سوال ہے سوال تو خیر نہیں میرا خالص سوالات تو ختم ہو گئے اب کہتے ہیں کہ یقول و محمود محمود کہتے ہیں کہ خالد ان قامف صبا ہل اب دیکھی میں نے آپ کو کہا تھا نا ہمیشہ مرضی کے سیرے استعمال ہوئے تو غائب کے سیغے بھی متکلم کے سیغے بھی اور ساتھ ساتھ کے سیغے بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب سب سے پہلے جو شروع کے سیرے تھے آپ ان کو ذرا دیکھیے ماض علطا پھر سبا پھر اس کے بعد اس کے جواب شروع ہے کم تو توجہ تو سلی تو اللہ تو تو سلم تو سارے جتنے ماضی کے سیرے تھے متکلم کے سیغے تھے پھر اس کے بعد کا جو جملہ آیا ہے کہ جی اس کے بعد کا جملہ ہے کہ جتنے بھی سیغے استعمال ہوئے ہیں اس میں مخاطب کے سیغے ہیں آپ دیکھیے ذرا سوالات کے اندر ہمیں ہر ایک سوال کے اندر مخاطب کا سیرتا متا کم فی جو جواب میں پھر قم تو وہی متکل سمیا تھا صلیتا تلوتا شریف تھا یہ سارے کیا ہیں مخاطب کے سیغے ہیں تو اب رہ گیا اب رہ جاتی ہے کیا چیز صرف اور صرف غائب کے سیغے تو ان غائب کے سیروں کے لیے یہ آخری ایک لائیں مکمل سے کہ یقول محمود محمود کے خالد کاما اب دیکھیے سارے غائب کے سیرے آئیں گے خالدن قاما. خالد قاما وہ صبح سویرے بیدار, بیدار ہوا وہ توجہ اور اس نے وضو کیا وضحاب اور گیاجد کی طرف مسل الفجر مال جمع اس نے فجر کی نماز ادا کی جماعت ساتھ سم ال جال بیت پھر وہ گھر کی طرف لوٹا وہ اور اور اس نے کیا ناشتہ کیا واخذ الكتب اور اپنی کتابیں لی אביه و امه وہی صیغے ہیں صرف ترجمہ کرنا ہے وہ غائب متقلم کے صیغے تھے یا مخاطب کے تھے غائب کا صیغہ ہے سلام کیا اس نے اپنے امی کو و الى المساء اور آ گیا کی طرف اب اگے ہیں اپ کے لئے ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ جس سے ہمیشہ اپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کے قریب نہ آئیں تمرین جس کو اردو میں مشق سب سے کہتے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ترجم بل اردیا کیا چیز ترجم بل اردیا اردو میں ترجمہ کیجئے. خالدن المسجد ترجمہ کیجئے اس کا جی خالد المسجد. سبحان اللہ. مشکل مرحلہ آتے ہی یہ ہم پوچھیں گے جی رول نمبر ایک اگر موجود ہیں تو وہ اس کا جواب دے دیں رول نمبر ایک نہیں ہے میرا خیال ہے رہنے دیجئے رول نمبر تین آپ ہی اس کا جواب دے دیں اس کے اس کا ترجمہ کیجیے ذرا جلدی سے کیجیے خالد المسجد خالد مسجد کی طرف گیا اچھا جی جلس محمود تحت الاشجار اس کا ترجمہ کریں گے رول نمبر, چار. رول نمبر چار بھی نہیں ہے پانچ بھی نہیں ہے چھ ہی بتا دیں پھر رول نمبر چھ جلس محمود تحت الاشجار محمود درختوں کے نیچے بیٹھا جلس محمود جی بالکل ٹھیک ہے اللہ بارک اللہ جی آٹھ جی بھی نہیں ہے, آٹ بھی نہیں, ہے نو بھی نہیں ہے دس بھی نہیں ہے گیارہ بھی نہیں ہے کیا پڑھنے والے طلبہ ہیں کیا بات تیرہ بھی نہیں ہے چودہ بھی نہیں ہے رول نمبر پندرہ آپ اس کا جواب دیجیے آپ مینل بھائی اس پورے کا ترجمہ آپ ایک, ایک ایک کر کے مجھے بتاتے جائیں پوری اردو کا ترجمہ بتا دیں آپ الگ الگ سے من بیت میں گھر سے آیا اس کا ترجمہ کرتے جائیں آپ اچھا سنیے جی ترجمہ ہے ٹھیک جی. تو من البعت میں گھر سے آیا کتب تر رسال آتا میں نے خط لکھا اچھا آخر تو قلم ان میں نے قلم پکڑا اچھا جی اس کے بعد ہے میں نے قلم لیا اچھا قلم لیا ٹھیک ہے آگے ہے ماں اے اقلام تم نے کیا کھایا اور شرف تھا اور کیا پی ماشاءاللہ پھر کہتے ہیں جی مسجد میں نے زہر کی نماز مسجد میں پڑھی سلم تو استادی میں نے اپنے استاد کو سلام کیا اچھا و فی مکانی اور میں اپنی جی جگہ پر بیٹھ گیا بیٹھا زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا جی اس کے بعد ہے ترجم بالعربیہ ترجم بالعربیہ دیکھ لیجئے آپ لگوی ترجم بالردیہ کو ایک نظر ذہبہ خالدن فی المسجد خالد مسجد میں گیا مسجد کی طرف گیا جلس محمود ان تحد الاشجار محمود کیا ہے درختوں کے نیچے بیٹھا جئت جی من البیت گھر سے آیا کتب تر رسالا تھا میں نے خط لکھا پیغام لکھا اخر تو قلم میں نے قلم لیا ما تھا یا خالد یا حامد تم نے کیا کھایا اے حامد و مذا شریف اور کیا پیا سلی تو المسجد زہر کی نماز مسجد میں نے ادا یا پڑھی سلم تو استادی استاذی اور میں نے سلام کیا استاذ محترم کو وہ جلستی مکان اور میں اپنی جگہ میں بیٹھ گیا بہت اچھا جی رول نمبر چھ آپ کے لیے بہت بہت جزاک اللہ جی آپ کا کیا سوال ہے کیجیے رول نمبر اٹھارہ آنے دیں اچھا جی تب تک ترجم بالعربی یا عربی میں مد... ترجمہ کیجئے خالد باغ میں خیل... خالد باغ میں کھیلا جلدی سے رول نمبر ایک خالد باغ میں کھیلا اس کی عربی کیا بنے گی در چامس میں اسلام اسلام پاکستان اور قرآن پر کون سی کتاب سے سوال کر رہے ہیں درس خامص یہ تریقۃ الاصریہ کا ہے یا عربی کے معلم کا سبق ہے کیا طریقۃ الاثریہ اچھا درس خامص دیکھ لیتے ہیں ہم جن کی طرف سے معذرت آ گئی جی رول نمبر تین آپ بتائیے پاکستان کو الباکستان تو بالکل پڑھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے پاکستان بھی الباکستان دونوں استعمال ہوتے ہیں الفلام بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کیا ہے ال اسلام الاسلام اسلام خامس میں اسلام پاکستان اور قرآن پر ال... جی ال اسلام القرآن الباکستان تینوں استعمال ہیں ایسے لگا سکتے آپ کیوں نہیں لگا سکتے بالکل لگا سکے درس خامس میں ہوں یا کہیں بالکل لگا سکتے ہیں کیوں نہیں لگا سکتے یہاں پر خیال تم مسلمون کیا تو مسلمان نخنو مسلم ہوں بالکل نخن المسلم نحن الباکستانیون لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا اس میں عالم پر تو نہیں آتا لگاتے ہیں کیوں نہیں لگاتے آتا ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا چونکہ یہاں خبر بن رہے ہیں خبر اکثر کیا, کیا؟ ہوتی ہے نکرا ہوتی ہے اس لیے اس کو نکرا سا استعمال کرتے ہیں مسلمونہ ہونا پاکستانی ٹھیک ہے نا مبتدا ہو رہا ہے مسلم خبر اس کے لیے واقع ہو رہا ہے طرح پھر وبتدا ہے پاکستانی اس کے لیے کیا وہ رہا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح حل انتم مسلمون ایسے ہی ہے نہیں لگاتے ہیں کیوں نہیں لگاتے ہوں آتا ہے کیوں نہیں آتا اچھا جی خالد باغ میں کھیلا ہوں سبحان سبان کیا بات ہے سبحان اللہ. محمود نے اپنا سبق یاد کیا دو جملوں کا ترجمہ کیا ہے رول نمبر تین ہے ٹھیک ہے میرا جی خیال سے رول نمبر تین ہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد باغ میں کھیلا یل و خالد فل بستانی ٹھیک ہے اور آگے کہہ رہے ہیں کہ محمود نے اپنا سبق یاد کیا یحفظ فض و ٹھیک ہے لیکن اللہ کے بندوں سمجھا کرو دل و دماغ کے ساتھ حاضر رہا کرو ہم نے سبق پڑھا ہے جو ہوتی ہے وہ اسی سبق کی ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی اور الفاظ پر بھی غور کیا کرو کہ ترجمہ کس سے ہو رہا ہے پھیلے ماضی کا ترجمہ رہا ہے پھیلے ورے کا ترجمہ ہو رہا ہے امر کا ترجمہ ہو رہا ہے یا کس چیز کا ترجمہ ہو رہا ہے ابھی ہم نے جیسے اتنا ہی, اتنا ہی بڑا میں لکھا ہوا ہے الفعل ماضی ٹھیک ہے نا الفعل ماضی اور پھر تمام ترسیلے ماضی کے استعمال کر کے بھی آپ کو بتایا کہ اس درس کے اندر ماضی کے سیرے ہی استعمال ہوں گے تمام تراجم بھی ماضی کے استعمال ہوں گے متکلم کے سیکھے بھی ماضی کے لائے مخاطب کے سیکھے بھی ماضی کے لائے غائب کے سیغے بھی ماضی کے لائے اب جو ترجم بلا اردو تھا کہ اردو کے اندر ترجمہ کرے عربی کے جو جملے ذکر کیے ان کے اندر بھی تمام ماضی کے سیغے لائے بہ خالد جلابن تو, تو, تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اتنی بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ کیا ہونا چاہیے اب جو ترجم بلا عربیہ ہے یہ تو ویسے ہی بھی اگر ترجمہ کی طرف نہ بھی غور کریں ہم تو ویسے ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہاں کیا ہے ماضی کا سیاح آنا ہے مظاہرے کا سیکھا نہیں یہ والا ترجمہ تو تب آپ کا ٹھیک ہوتا ہے آب و خالدان کیا <سؤال> ہم کہتے کہ خالد باغ میں کھیلتا ہے ٹھیک ہے خالد باغ میں لکھا کیا ہے خالد باغ میں کھیلا بھی کے اندر کھیل چکا اب ہم نے خبر دینی ہے ماضی کے بارے میں کیا خالد کیا ہو چکا ہے کھیل چکا ہے کھیلا اس نے ماضی کے اندر تو کیا کہیں گے لائبہ ٹھیک ہے نا لائبہ خالد اپنے جو بستان ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے فلبستان فی محمود نے اپنا سبق یاد کیا حفیظہ محمود نہیں ٹھیک ہے درسہو حفیظہ محمود اپنا سبق یاد ہے تم نے اپہرا دھویا تم نے اپنا چہرہ دھویا آپ کو بتا رہے ہیں جی رول نمبر چار آتے ہی رول نمبر چار سے سوال ہے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے اپنا چہرہ دھویا تمرین پڑھ رہے ہیں سبق نمبر کی ٹھیک ہے تو محمود نے نہیں تم نے اپنا چہرہ دھویا رول نمبر چار آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر چار چلیے جی رول نمبر چھ آپ بتائیے چہرہ دھویا رول نمبر چھ اس کی عربی کیا بنے گی تم نے اپنا چہرہ دھویا اچھا اور آگے ہے میں نے پانی پیا اس کی عربی کیا بنے گی رول نمبر پندرہ آپ سے سوال میں نے پانی پیا میں نے پانی پیا کی عربی بنا رہ اور, <تصفح> اور تم نے اپنا چہرہ دھویا اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر چھ جی کیا لکھا ہے تم نے اپنا چہرہ دھویا غسل وہ ماشاء اللہ بہت اچھا غسلتا وجہ کا ٹھیک ہے نا غسلتا غسل غسلو. غسلتا وجہ کا. بہت خوش میں نے پانی پیا شریفردست ماشاء اللہ بہت اچھا بچا سو گیا تم بھی سارے سو رہے ہو سب تو آپ میں سے کوئی جواب دے گا اس کا رول نمبر سترہ اٹھارہ اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہو دے سکتے ہیں تو آپ ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ سے بھی سوال پوچھا کریں ٹھیک ہے نا ورنہ تو یہ گستاخی نہیں کر سکتے ہوں رول نمبر چار آپ کے لیے وائس نہیں ہے یا دینے نہیں چاہتے کہ اگر بتا دیجیے کہ سوال ہو جائے گا ہوں چلیے <laughs> خیر تم نے اپنا چہرے دوئے یہ بھی ہو گیا میں نے پانی پیا یہ بھی ہو بچہ سو گیا نامت نامت تفلو ناما فعل ماضی کا سیغہ ہے اور اب تفلو بچہ یا نام الولدو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نامت تفلو یا نام الولدو چڑیا اڑ گئی چڑیا اڑ گئی بالکل آپ کی کتاب دکھا ہوا ہے تار العصفور عصفور کہتے ہیں چڑیا کو آپ کے معنی کلمات کے اندر بالکل پورا لکھا ہوا ہے چڑیا اڑ گئی سیاہ چپڑاسی نے درسگاہیں کھولی چپڑاسی نے درسگاہیں کھولی فتح پھیل ماضی کا سیاہ لائیں گے کیا چیز فتح چپڑاسی خادم فتح خادم یہ فتح الخادم کیا درسگاہیں الفصولہ فتح الخادم و الفصولا کھول دیں اور انہیں صاف کر دیا ون کیا چیز نظ فا صاف کرنے کے لیے ان کو صاف کیا, یا انہیں صاف کیا تو ان کے لیے ان کی طرف ہاض کی لوٹائیں گے جو جمع غیر ضوی القول کے لیے لوٹ سکتی ہے اچھا جی یہ بھی ہو گیا پھر اس نے گھنٹی بجائی پھر اس نے بجائی تو بجانے دک ٹھیک ہے نا دکا وہ دک قل جراسا سما ٹھیک ہے پھر سما کے سما دک کل اور دفتر میں بیٹھ گیا جلسا فبی ٹھیک ہے مکتب جلسا دوبارہ سے دیکھیے تمام تراجم کو عربی جملے دیکھیے خالد باغ میں کھیلا لائبہ خالدن فی الحدیقہ لعب خالدن فی الحدیقہ محمود نے اپنا سبق یاد کیا یا آپ فی بھی کہہ سکتے ہیں فل بستان بھی کہہ سکتے ہیں محمود نے اپنا سبق یاد کیا حمودہ اپنا سبب ہے؟ تم نے اپنا چہرہ دھویا غسل تھا وجہ کا میں نے پانی پیا شلما بچہ سو گیا نام اب تف نام اللہ دو چڑیا اڑ گئی تار السفورو چپراسی نے درس گاہیں کھولی فتح الخادم الفصولہ فتح القات اور انہیں صاف کر دیا پھر اس نے گھنٹی بجائی و دقل دقل اور دفتر میں بیٹھ گیا و اس کے بعد قائدہ آپ کو بتاتے ہیں پھیل مزارے معلوم ہو اور اس کا فیل ماضی معلوم کرنا ہو تو فیل مظاہرے کی علامت کو اول سے دور کر کے پہلے اور آخری عرف کو زبر دے دیں جیسے یدہ سے زہبا. تو کیا طریقہ بتایا کہ اگر کسی فعل ایسے ہوتا ہے پہلے ماضی ہی ہوتی ہے پھر اس بعد مزارے کوئی سمجھتے ہیں، سب کچھ فرض کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی سیگا آ گیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سیگا جو ہے یہ مزارے کا سیگا ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ماضی کیا ہے تو ہم اس کو ماضی کیسے اس کی نکالیں گے تو اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ مزارے کا سیگا معلوم ہو تو آپ مزارے کی علامت جو حروف آتے ہیں یعنی حمزہ تا اور یا حروف ہے جیسے تذہب و تب و یزہ یہ جو حروف ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیا کر دیں؟ سب سے ہیں علامت مظاہرے کو دور کر دیں دور کر دینے کے بعد اس کے پہلے اور آخری حرف کو پہلے والے حرف کو بھی اور آخری والے حرف کو بھی کیا کر دیں فتحہ دے دیں یعنی زبر دے دیں ٹھیک ہے اب یذبو ہمیں مسائل کے طور پر معلوم ہے کہ یس ہبو ایک سیگا ہے مظاہرے کا اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ماضی کیا ہے اب ہم ان کے طرز کو لے کر اس کو کیا کرتے ہیں ماضی کا سیگا بناتے ہیں اس سے کیسے بنائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے علامت مزارے کو ختم کر دیں ہم یا کو ختم کرتے ہیں جی یہاں کو ختم کر دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پہلے اور آخری عرف کو زبر دے دینی ہے تم نے بیچ والے عرف کا اپنی حالت پر چھوڑ دیں آخری عرف کا ذال ہے اور آخری عرف کا باہ ہے ہم ذال کو بھی فتحہ دیتے ہیں اور باہ کو بھی فتحہ دیتے ہیں تو یہ آل ریڈی بن جاتے کیا چیز ذہبہ تو یوں ہمیں کیا ہے فعل ماضی حاصل ہو جاتی ہے اور یقینا یہ صاحبوں کی ماضی کیا ہے ذہبہ ہی ہے تو یہ صاحبوں سے ہم نے ماضی کی ذہبہ بن گیا یہ واحد مذاکر غائب کا سیغہ بن جائے گا یہ تو بات ہو جائے گی صرف واحد مذکر کے سیغے میں اسی کے آخر میں تو تو لگا سے واحد متقلم کا سیغہ اور تا لگا دینے سے واحد مخاطب کا سیغہ بن جائے گا جیسے زہبہ سے زہب تو اور جواب کو فیل, فیل ماضی واحد مذاکر کا سیغہ آپ کے سامنے بن گیا آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس سے پھر کیا نہ نہیں کہتا آپ لوگوں کو سکتے ہیں کہ مخاطب کے لیے تا ضمیر لگے گی متقلم کے لیے تو ضمیر لگے گی ٹھیک ہے نا اور منس کے لیے ت ضمیر وغیرہ وغیرہ تو سبق سمجھ میں اگیا اپ لوگوں کو یہ قائدہ بھی اور تمرین بھی سب کچھ انسپیک والے سکائب والے سب اپ لوگوں کو سمجھ میں جو لوگ صرف سماعت کے لیے اتے ہیں وہ بھی ان کو بھی کچھ کچھ سمجھ ا رہی ہے یا نہیں اور جو طلباء ریگولر پڑھنے والے ہیں ان کو تو سمجھ یقینا انی چاہیے اگر اپ لوگوں کی کچھ کمی رہے گی تو ضرور بتائیے. سب ہو گیا ٹھیک ہے جی بہت اچھا تو انشاءاللہ کل تو ویسے ہمارا عوامل اللہ کا سبق ہوگا تو پرسوں انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ اور عربی کے معلم جب ہم پڑھیں گے تو عربی کے معلم کے چاروں درس جو ہیں اس کا امداد ہوگا جو اس کی یعنی جو تمرینات ہیں ان میں سے میں پوچھوں گا سب سے تو کسی کا اس وقت قابل عذر قابل قبول نہیں ہوگا کیا اس دن بھی آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ایک دن دے دیں تو اس کے بعد پھر آج کے دن پھر بھی آپ لوگوں نے کہا کہ جی یاد نہیں ہے تو جی ٹھیک ہے آپ یاد کیجئے آپ کو وقت دے دیا گیا ہے تو کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ العزیز میں کیا کروں گا آپ تمام سے سبق سنوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کے آپ تمام کے علم عمل جان و برکت اتا فرم حامیوں ناصل ملاقات و ہو <تصفيق>